محمد رسلی الرسول کریم انسان پر آنے والے حالات اس کے اعمال کے پابند ہیں جو ہم پر حالات آتے ہیں نا وہ نتیجے ہوتے ہیں ہمارے امال کا بہت سے اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کافی کو اللہ ماں فرما دیتے ہیں اور پکڑ تو بہت تھوڑے پروتی ہے لیکن پھر بھی جو آتے آنے والے آلات ہیں یہ نتیجہ ہوتے ہیں مال کا اور ڈاکٹر سیار صاحب کون سی آئے کہ اس طرح کے ویاس ون کثیر جیسا صاحب پڑھے شاید کو جی کس طرح ہے شروع سے ماں کا سبق اے دیکھ تو نہیں ہے فرق پھر پڑوسا بھائی دیکھ وہ یاس بند کر سی ماں کا سبب تیزی کم یہ وہ ہے جو کمایا ہے تمہارے ہاتھوں نے وہ یاس بند تو بہت کچھ تو ہم کر دیتے ہیں بہت کچھ تو کر دیتے ہیں اور یہ وہ کچھ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے تو اچھائی برائی دونوں وقت پر جو ہے کہ جو آدمی ستارہ نہیں کرتا رہے گا یا اپنی برادری اپنے رشتے کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا ان کی تکلیفوں تکلیف مشکلات پریشانیوں کا ساتھ دے گا اور کوشش کرتا رہے گا کہ اس کی عمر میں برکت کے اس کی عمر لمبی ہوگی برکت کا لفظ ہے کہ لمبی کا لفظ ہے جی اس کی عمر لمبی ہوگی لفظ ہے. ہے اس کی عمر لمبی ہوگی تو اس پر رحمان نے پھر بات کی لمبی ہو گئی کیا مطلب ہے یہ تو تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کسی نے کہا کہ اس کے تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہوگا زندگی میں برکت ہوگی کہ اس کا ترکرہ خیال کافی عرصے تک رہے گا اور آ... آ... اس میں جو ہے فکرائے تقوین کہتے ہیں کہ سلا جی گھر تھا اس بار جو جو آدمی سلارمی کر رہا ہے تو علامت ہے اس بات کی کہ اس کی عمر لمبی ہوگی کیوں کو سمل کی تاثیر ہے وہ ایک عمل ہے وہ سمل کی تاثیر ہے کہ اس میں اس کی زندگی میں برکت آتی ہے اور دوسرا جیسے فرمایا گیا اسے اس مفہوم ہے کہ آپ ماں باپ کی نافرمانی کا تو دنیا میں قطرحمی اور ماں باپ کی رفرمانی دونوں قطر میں قطر کا یہ شعبہ ہے ماں باپ کی نفرمانی لیکن کیونکہ زیادہ خوب کی وجہ سے زیادہ محترم نشان ہے ذرا احتمام والا زیادہ اس کی پابندی کرنے والی چیزیں قطر رحمی کا اور خاص طور سے ماں باپ کو تکلیف دینے کا نتیجہ تو دنیا میں بھی ظاہر ہو کر رہتا ہے اس پر سرف آخرت پکڑنی رکھتی ہے یہ دنیا میں بھی ضرور ظاہر ہو کر رہتا ہے اور ایسے ہی جو آدمی ظلم کرتا ہے تو ظلم کا بدلہ دنیا میں ظاہر ہو کر رہتا ہے آخر کی پکڑ پڑائی دنیا میں ہو کر رہتا ہے تو کے یہ تو ہوا جو تمہارا کاسر کمایا اور بہت کچھ تو وہ تو حقافی کو تو معاف فرما لیتا ہے تو غیرہ گناہوں کے بارے میں کہا گیا کہ وضو کرنے سے نماز پڑھنے سے بس اس طرح جانے سے اور نقی کے عمال کرنے سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور تو بتائے بولے کہ تو دوسی کو جائے تو کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جیسے انسان کے اعمال ہیں ایسے اثرات ہی ضرور آتے ہیں کے عمال کے سبتے ہیں جی اچھائی برائی جو کچھ بھی سورج میں نے کی ہے ہمارے حالات اسی کے, اسی کے تابع ہوتے ہیں انسان جو ہے مال کو درست کرنے کے لیے ہمت نہیں کرتا کمر نہیں مانتا اور حالات کو درست کرنے کی چاہت کرتا رہتا ہے کیا حالات درست ہو جائیں اسی تو چاہت کرتا رہتا ہے ہمارے ایک پروفیسر صاحب سے سنگھ میں اپنے بیٹے کو لے کر آئے امتحان میں فیل ہو رہا تھا فری چانس میں میڈیکل کالج سے نکالا جا رہا تھا خیر چند آئے گئے کچھ مجلس میں آیا گیا کچھ جو کم کر سکتے تھے کیا تھا. اللہ نے احسان فرمایا کچھ کا دل لگا ان پاس کرتے کے ایکسپیل ہونے سے رہ گیا آمدورفت بند ہوگی میں نے کسی طریقے سے پروفیسر صاحب کو پیغام بجا کیا آپ کی آمدورف بند ہوگی آپ کا آئے تھے ان نہ بھیجا کہ جی وہ صرف دینی تو نہیں ہے نجیر ربنات نہ پھر دنیا حسنتم نہ پھر آخرت حسنتم کہنا بننا ہے کہ اللہ دنیا میں شاہد ہے اور آخرت شاہد ہے تو مطلب ہے کہ صرف دین کا کہہ رہا ہے اور ہم تو آج پورا ایپ پر عمل کرتے ہیں ہاتھ نہ پھر ہم نے کون سے تھا نہ اپنے یہ تو مکمل درباز پٹھی جڑے ہوئے کہ ہمارے کھیتوں میں آ کر ہل چلاؤ گے آج جو ہے تو ہم نے پانی بھرنے کی آپ کی بہتری رکھی ہے کہ ہمارے گھر میں پانی نہیں نہ ہے خیر تین چار مہینے گزرے تو وہ جب بیٹھے پھر وہی حال ہوا اب نہ سکتے ہیں اور نہ ماشاءاللہ تو مقصود دنیا کو ہی رکھا ہوا ہے اس کے فائدے نقصان کے تحت تو ہم متاثر ہوں گے مقصود دنیا کو بنا رکھا ہے تو اس کے اور فائدہ نقصان کو بنیاد بنا کر سوچا کریں گے اس کے بغیر ہم نہیں یہ سوچ سوچ تو پابند ہے دنیا کے فائدے نقصان کو سامنے رکھ کر ہماری منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں تو یہی تو دنیا کو ترجیح دینا ہوتا ہے اور اللہ آدمی کا وہ ہوتا ہے جس کو آدمی ترجیح دیتا ہے اس کا اللہ وہ ہوتا ہے جس کو یہ ترجیح دیتا ہے جب دو چیزوں کا مقابلہ ہے جس چیز کو آدمی ترجیح دیتا ہے اس کو لے لیتا ہے دوسرے کو ترک کر دیتا ہے تو اس کا اصلی تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو ہختار کرتا ہے نا اصلی تالک اس کے ساتھ اس کو چھوڑتا ہے وہ تعلق سانوی ہے بنیادی نہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ساتھ تعلق بنیادی مانگتا ہے سانوی نہیں بنیادی ہو نہ ہو ہر ایک آدمی اپنے اپنے آپ کو تول لیا کرے حساب سے جج کر لیا اپنے کو تول لیا کریں ایسے موقع پر ترجیح کے موقع پر ہم آپ اپنے آپ کو تول کر اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اور ہم کس رخ پر جا رہے ہیں اور ہمارا مقصود کیا ہے ہر ایک آدمی اپنا ٹچ کر کے اپنے بارے میں سکتے ہیں اور ہمیں اس بات کا تجربہ ہوگا کہ ایسے اکثر موقعوں پر بجائے اللہ کہ ہمارا ہماری ترجیحات غیر اللہ ہوتی ہیں نحنی؟ نحنی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کیونکہ اللہ دوبارہ پتہ لگا کہ فتو ہے کے راج سے فتو ہم پر نافذ نہیں ہوتا کبر کا فتو ہم پر نافذ نہیں ہوتا اور ناملی طور پر ہماری ترجیحات یہ اللہ کا غیر ہے عملی طور پر ہماری قرضیات خیر اللہ ہے اللہ نہیں ہے نو اللہ رنگا, جس کی وجہ سے ہمیں اعمال فائدہ نہیں دیتے ہیں کہ کلمہ طیبہ آدمی کو کیسے نفع दिस، دیتا ہے اس کو اس سے عزاب و بلا کو دفع کرتا ہے کلمہ طیبہ آدمی کو نفع دیتا ہے اس سے عذاب و بلا کو دفع کرتا ہے وہ چڑھتے کہ اس کے حقوق سے استخاف نہ کیا جائے رام نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ صلی یار صلاح انتخاب کسے کہتے ہیں کیا نے فرمایا کیا فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد آ رہا ہے پلیز کوئی نہیں کھلنگ خلم نہ ہو رہا ان کی بند کرنی کوئی نہیں ہمیں ایک شادی پر بلایا تھا بعد کے ایک آدمی بیٹھ اچھا شادی میں ہم گئے وہاں مرد عورتوں کا اکٹھا مجموعہ اکٹھا منجم بیٹھا ہوں بیچ نفید سائیں مجھے بتایا گیا پنڈت بنا اچھا یہ وہاں پر بیٹھے گویا مجھے کوئی آواز دے کر کہہ رہا ہے کہ کلمہ طیبہ اپنے پکنے والے کو نفع دیتا ہے اور عذاب و بلا کو دفاع کرتا ہے بشرتے کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی استفاق نہ کی جائے تو مجھے کوئی کہہ رہا ہے تو اس کے حقوق سے بے پرواہی استفاق کر رہا ہے کس جگہ آ کر بیٹھے اور اگر بیچ سے اپنے گروہ کو زیادہ کرنے کا زیادہ مقصد ہے تو کرتا رہے اور برو اور اگر بیچ سے جو ہے تو گلم کھلا بزاری کو دیکھ کر روکنا اور نیکی پر لانا اگر وہ ہے تو اس جگہ روک ٹوک کر خیر واپس ہم آ گئے دوبارہ نے کہا جی اب نکاح تو ہو گیا تھا شادی ہے اور وہ ہے تو اس پر آپ آئیں گے میں نے کہا جی کہ میں تو مخلوط ہوں. مخلوط ہوں اس میں اجتماع میں نہیں آ سکتا مخلوط اجتماع ہے میں, میں نہیں آ سکتا کہ گھر کی اور پہ بھی آئیں گے آپ کے گھر کے آنے جانے کے تعلقات ہمارے گھر کی اور نکالنے کا جو مخلوط جو جگہ اس تو نہیں جا سکتا خیر ان میں پھر اس پر اس, پر اس, پر اس پر اس اجتماع کو مخلوط کو ختم کیا کلو کھلو برائی ہو رہی ہوتی ہے ہم اپنے مفادات کی خاطر وہاں پر جا رہے ہوتے ہیں اور مفادات بھی معمولی مفادات کو ایسا نہیں ہے کہ اس میں ایسا حرج عظیم آ رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے نقصان ہو رہا ہے میری زندگی گزرنا مشکل ہو رہا ہے اسی بات نہیں. معمولی برادری کے تعلقات ہیں پڑھی کے صرف بیس ہماری برادری میں شادی ہونے والی ہے اور خاون میرا جہاں لے جانا چاہتا ہے اور ہماری برادری کی صورتحال یہ ہے کہ ہماری شادیوں میں شادیوں کے ولی میں میں شراب بھی پلائی جاتی ہے علاوہ باقی کھانے کی چیزوں میں ایک اس میں شراب دی اب میں کیا کروں میں نے کہا تو جب میں بیٹھ ہی تو ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس جگہ پر جانے کو ترک کرنا ہوگا کتنے ہی ناراض کیوں نہ ہوتے ہیں موت اگر آپ ان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں جب سارے ان کا ہو جائے تو آپ بعد میں ایک مٹھائی کا ڈبا لے کر کوئی جوڑا وغیرہ لے کر جا کر بات جائیں جان چھوٹتے ہیں ہمارا مختلف سات کی خط لکھتے ہیں عیسائیوں کی تقریب ہو رہی ہے شیعہ درال کی تقریب ہو رہی ہے ہم اس میں جائیں نہ جائیں غمی شادی میں غمی شادی میں تو ان کے جا کر ان کی غمی شادی میں شریکوں کا شو ان کے عقائد کی برتری کو تسلیم کرتا ہے نہیں ہے ہےکفر کے مشہور والوں کے ساتھ ہمارے سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہو اور ہمارا انتخابی اتحاد ہو رہا ہے سیاسی پارٹی تو نہیں ہے یہ جن کے نزدیک بنیاد جو ہے وہ جمہوریت ہے اور بنیاد سیاست ہے اور شریعت اور دین و سان بھی ہے ان کو نزدیک الیکشن کا جیتنا یہ آزم شاہ سیاست کے آزم مقاصد میں سے نہیں بھائی میں معمولی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ان بات کہی ہوتی بہتر پتہ نہیں کہیں ہوتی کسی کو پتہ نہیں چلتا اپنے مانا اس بات کا وزن ہے اور جن پر عقیدے کی کوتا آ رہی ہے خلیز یہ عمل کی کوتاہی نہیں اس بات کو میں کہہ رہا ہوں یہ عقیدے کی کوتا ہے یہ جگہ جگہ میں کہہ رہی ہیں کہ اس آدمی کا جو آدمی یہ کام کر رہا تو فرض واجب کوئی عمل قبول نہیں ہے یہ کس جگہ پر ہوتا ہے یہ اس جگہ پر ہے جہاں آدمی عقیدے کی خطا کر رہا ہوتا ہے. اور عقیدہ سرف پنچیوں کا شادیوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ قبر پر جانا قبر کرنے کرنا کرنا یہ ہے ایک معمولی سے توحید کے جذب کو دیے ہوئے شادی جو اور وہ بھی جو ہے تو خوارج کی ترتیب پر لیے ہوئے ہیں اور متحلہ کی ترتیب پر لیے ہوئے ہیں سورج پر جماعت کی ماتری اور, اور کیا کہتے ہیں اس کو ترتیبی پر نہیں لیے ہوئے ہیں خارجی اور متحلہ ترتیب پر لیے ہیں چلیں یہ بات سامنے آ گئی تم نے آپ سے وہ کہ ہمارے بڑے سال کا بیٹا اچانک ملنے کے لیے اس میں آ... ملاقات ہماری ہو گئی تو الیکشن میں سیاسیوں کے ساتھ چڑھا تھا دینی سیاسیوں کے ساتھ میں بڑی ڈانڈ پڑی بڑا کاروباری یادیں اسی کاروبار والا میں نے کہا کہ کاروبار کے لیے سیاسی طلکال بنانا چاہتا تھا تو تم مجھ سے پوچھتا کہ مستقبل کا اقتدار کس کو ملنے والا ہے میرا تاراپن پکڑا کے ساتھ ہے جو اس چیز کے لیے مقرر ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا آپ کے مفاد کے لیے آپ کے لیے راستہ ہم بتاتے آپ کو تو کہا نہیں میں تو مفاد کے لیے نہیں کیا تھا میں تو آخرت کے لیے کیا تھا بخود اگر آخرت بھی آپ نے کیا ہوا تھا تو جو آدمی حق کے خلاف ناک فیصلے کر رہا ہو تو کیا اس کی ڈرڑ اس کی پگڑی اس کا ذکر اس کا حج اس کا عمرہ یہ چیزیں اس کو سچوا دیں گے اس کی خواتا سے معاف کراتے کبھی معاف نہیں ہوتی ان خطاؤں کے بارے میں آئے ہوئے کس آدمی کا فرض باجل کوئی عمل کا اگر رفول صاحب اس بات کو سمجھا ہاں جی ہاں یہ معمولی بات ہے تو کہہ رہا ہوں یہ وہ خطائیں ہوتی ہیں ہم سے وہ خطاء خطای ہوتی ہیں اور ہم سے بھی ہوتی ہیں کہ ہماری زندگی میں جب مفادات کا ٹکراؤ آتا ہے اس جگہ ہم سے خطا ہوتی ہے اور یہ مفاد مفاد کی خاطر یہ عمل کو ترک کرنا اور مفاد کو ترجیح دے دینا یہی تو غیر اللہ کو ترجیح دینا ہے جو کہ توحید و توکر کے ساتھ جو بات آ کر رہی ہے یہ بات توحید و توکر کے ساتھ آ کر ٹکرا رہی ہے اور اس جگہ تو توحید کا ماننا جدا ہے توحید کا برتنا جدا ہے برتنے کی تو جگہ یہ ہوتی ہے کہ آپ توحید برت رہے ہیں کہ نہیں برت رہے ہیں اگر آپ توحید برت نہیں رہے ہیں تو آپ توحید کو تو نہیں سمجھ رہے ہیں موسر تو آپ اسی کپڑے کو سمجھ رہے ہیں جو کہ اللہ کے طلب کے علاوہ دوسری ترتیبیں دوسری ترتیبیں موسر تو اس کا بھی سمجھ رہا ہے جو ہمارا دبئی کا ساتھی تھا جیسے گاڑی کا حادثہ ہوا اور جب خط لکھا دبئی کا ساتھی ہے کیا ہوا سے نوکری کے لیے گاڑی کا حادثہ ہوا پکڑا گیا تو کہتے ہیں میرے پاس وکیل آیا وکیل نے کہا کہ آپ بالکل منکر ہوں گے تو میں آپ کو چھڑا دوں گا اور میں کیونکہ آپ کے ساتھ طرح بیل کا سلکھ رہا تو آپ اس کے بارے میں کیا حکم ہے میں کہ بیت تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حق سچ بات کہیں گے اور نتیجے جو نتائج جا رہے ہیں ان کو بک گے اور وکیر صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کو سلام کریں ان کو روک سکتے ہیں کیا اس نے گھر پر بھی فون کیا گھر پہ اس کی والدہ صاحب نے کہا کہ بیٹا میرا اس پر یہ حالات آ گئے ہیں آپ کا بیٹا ہے آپ نے کس طرح کہنے کا کہا ہوا ہے اس کے لیے تو بہت مشکلات کر رہا میں نے کہا اگر آپ کہتے ہیں میرا ہی بیٹا ہے تو میں تو کوئی بات کہی ہوئی ہے اور اس بات پر نہیں مانتا تو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وکیل ساتھ کو اسے تخصوص کیا اس سے کہا چلے جو ترجمان ہوتا ہے اردو سے عربی میں ترجمہ کر کے عدالت کو دیا کرتا ہے اس کو پتا ہی تھا کہ پاکستانی ہے کوئی عرب ہے اس کو اردو سیکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ, اس کے ساتھ رابطہ کیا بھائی یقینی صورت حال یہ ہے یہ گاڑی میرے دوستوں کی تھی اور انہوں نے بھی کوئی رینٹ کار والوں سے لی ہوئی تھی اور مجھے انہوں نے دی میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا اور میں اس کو لے گیا گاڑی نے حادثہ کر دیا اور اب حقیقت حادثہ مجھ سے ہوا ہے میرے پاس لائسنس بھی نہیں تھا گاڑی نہیں کی ہے ساری بات ترجمان نے جا کر کاضی سے کہا سرکاری کاضی کیسا آدمی سر دھیان دینا چاہتے ہیں اور صحیح سر دھیان دینا چاہتے ہیں کہ کو سب سے بلاؤ کسی جلدی میں کہہ سکتے اس کہا جی جو ترتیب آپ بتا رہے ہیں اس پر مجھے ملک سے نکالا جائے گا میری نوکری ختم ہوگی مجھے جرمانہ کیا جائے گا میں نے کہا کچھ بھی ہو برفار آپ کو سچ کے سچ کے نتائج بھگتنا پڑے گا کیونکہ ہمارا سلسلہ خادمی سلسلہ ہے اس معاملات باشرت کے بارے میں وہ سونے کے شراخ کے کال میں تولتے ہیں ہمارے اور اس میں جان بوجھ کر اپنے مریضوں سے کسی قسم کی کوٹائی کو نہیں مانتے ایک آدمی کو خلاف دی ہوئی تھی ان دنوں انگریزوں کے خلاف ترک مواد کا فتویٰ تھا ترک مواد کا فتویٰ تھا کہ ان کی ساری چیزوں کو پر قبضہ کرو یہ اس کی بل، یہ ظالم حکومت ہے سن لو ان کی ڈراؤ بیٹھے کر سفر کرو ان کے بل نہ دو ایک بات چلی ہوئی باقاعدہ فتویٰ تھوڑا تو ان کے خلیفایا نے کہا حضرت صاحب یہ میرے ساتھ بیٹھا بھی آیا تھا ہے تو بارہ سال سے اوپر ہو گیا چالیس لائٹ سے نکل گئے بچے کی عمر سے نکلا ہوئے لیکن چھوٹا تو اس لیے میں نے کہا ٹکٹ لیا تھا لے کر حوالے کر دی بعد کہ آپ کی خلافت سلب ہو گئی معاملے میں آپ نے کوتا ہی کی اور جان بجھ کر کوتا ہی خیر نے اس اللہ والدین گٹ کر صحیح بیان دیا صرف اٹھارہ سو درم یا دینار وہاں کا سکا ہے اٹھارہ سو درم پر مجھے مکمل فرق اور وہ جو دوست ہے دوستوں, دوستوں نے اس کے خلاف مقدمہ درج انہوں نے دوسرا مقدمہ درج کر دیا تھا کہ گاڑی وے چرا کر لے گیا کہ اگر وہ گاڑی جیسا لے گیا تو گاڑی پر بھی مقدمہ آتے نہیں انہوں نے اس کو لیا گیا تو خیر صاحب کا فکر میں کریں کر اللہ سن خیر کر اللہ نے کیا سن خیر خدا اگر جھوٹ کامیاب ہو جائے اور نوب اللہ سچ پھیل ہو رہا ہو تیج اور جناب رسول اللہ صلی اللہ سنما کا سر کو جنگی اور یہ سب جو سچ جو ہے وہ اس میں نجات ہے اور جھوٹ میں جائے ہے ہے نویب اللہ یہ بات نہ ہو نہیں. ایسی بات تو ہے نہیں بس یہ تو ہم تو کل نہیں کرتے ہم تو عید پر جمتے نہیں ہیں یہ سوچ کے نجائج ہے نسل نہیں ہوتا اور جھک مار رہے ہوتے ہیں ڈھکے کھا رہے ہوتے ہیں نقصان تو اور جھوٹ کی ترتیب کے بھی اٹھاتے ہیں وہ پورے نقصان تو بھی ہو رہا ہے لیکن آخرات خراب کر کے اور ایمان کو ضبا اس پر تو مسلمان ہو گئے جس نے کہا میرا رب اللہ ہے تو مستقام اس کے بعد جبنے ہے اس پر تو کے بعد سر سمایا گیا رتنظر ڈالے ہم نے ملائے گا اس پر ایمان کے بعد جب استقامت ہے استقامت کے بعد ملائے کہا ٹھیک ہے ایک جاسلان اسی کو بیان کرتے ہوئے غور کریں اسی بیان کرنے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ مطلب ہم اس پر غور کریں اور غور کرنے کا پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم ہمیں اس پر عمل کی توفیق تھا فرمائی